بعد محمد محمد انصلی وسلم ہر قسم کی ہمدو صنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں آج ہمارا موضوع وہ حدیث ہے جسے نبی علیہ السلاۃ وسلام کے خادم جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روید کرتے ہیں اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم امام ابن ماجا اور دیگر کئی ائمہ کرام نے اپنی اپنی احادیث کی کتب میں جگہ دی ہے یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے اس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاخ المن کن نفی وجد حلاوت وطل تین خوبیاں جس شخص میں ہوں گی تین خسلتے جس آدمی میں ہوں گی وجد حلاوت المان وہ ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لے گا وہ ایمان کی لذت کو پا لے گا اسے ایمان کا لطف ملے گا وہ آدمی جب عبادت کے لیے کھڑا ہوگا تو اللہ کی عبادت کرنے کا اسے مزہ آئے گا جائیں بائیں دیگر لوگ اس عبادت سے جان چھڑا رہے ہوں گے اس عبادت کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے جبکہ یہ چاہے گا کہ یہ عبادت اور قویل ہو جائے کیونکہ ایمان کی لذت محسوس کر رہا ہے یہ تین چیزیں جس آدمی میں ہوں گی اس پہ اللہ کی راہ میں جب کبھی مسائب آئیں مشکلات آئیں تو ان مسائب اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پریشان نہیں ہوگا تنگ نہیں ہوگا بلکہ تب بھی لذت محسوس کرے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشیں ہیں میں صبر کروں گا اور اس کے بدلے میں مجھے اللہ کی طرف سے عجل و ثواب ملے گا امام کی لزت محسوس کرنا کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے آپ اندازہ کریں کچھ لوگ وہ ہیں جو ازان ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے ازان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں لیکن ان کا دل مسجد میں ہوتا ہے چاہتے ہیں کہ جلدی سے مسجد میں پہنچ جائیں ازان دینے کا موقع مل جائے نفل پڑھنے کا موقع مل جائے ازان اقامت کے مابین دعا کرنے کا موقع مل جائے دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والد کے کہنے پہ کسی بڑے کے کہنے پہ کسی دوست کے کہنے پہ مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا توجہ کاروبار کی طرف ہے دھیان کسی میچ کی طرف ہے سوچ رہے ہیں کسی الیکشن کے بارے میں چاہتے ہیں کہ کم مسجد سے جان چھوٹے اور وہاں پہنچ جاؤں جہاں میرا دل لگا ہوا ہے یہ وہ بدرسیب ہے جس نے ایمان کی لذت نہیں پائی جس نے ایمان کی شیرینی نہیں پائی اور جو آج کی حدیث ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جس آدمی میں تین چیزیں ہوں گی وہ یہ نعمت حاصل کر لے گا یعنی کہ اسے عبادت کرتے ہوئے لطف آئے گا مزہ آئے گا اس کا دل لگے گا ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ تین چیزیں کون سی ہیں کون سے وہ تین آدمی ہیں جو ایمان کی لذت کو محسوس کرتے ہیں کون سی تین چیزیں ہیں جو انسان میں پائی جائیں تو ایمان صحیح تو انسان صحیح مانو میں مومن بن جاتا ہے پہلے نمبر پہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رسول ہو حب علیہ ممبا سوا ہوما اللہ اور اللہ کے رسول علیہ سلاط و سے محبت ہو کس سے محبت ہو پہلے نمبر پہ کس سے آج آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ لوگ ولیوں سے محبت کا ذکر کرتے ہیں پیروں سے محبت کا تذکرہ ہوتا ہے نبی علیہ سلاط و کی محبت میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن اللہ کی محبت پہ بات کرنے والے بہت کم ہیں اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جن تین خسلتوں اور خوبیوں کی وجہ سے آپ ایمان کے لطف کو پا لیں گے ان میں سے پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلاط و اسلام محبت ہو اس محبت کا معیار کیا ہو محبت کی مقدار کیا ہو فرمایا حب علئی ہی نما کہ اللہ اللہ کے رسول علیہ رہی اس سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو وطن سے بڑھ کر اپنے شہر سے بڑھ کر اپنی گاؤں سے بڑھ کر والدین سے بڑھ کر گھر کوٹھی سے بڑھ کر کاروبار سے بڑھ کر اولاد سے بڑھ کر بیگم سے بڑھ کر ہر چیز سے بڑھ کر محبت کس سے ہو اللہ اور اللہ کے رسول آ رہی اسلات و اسلام سے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے محبت اللہ اللہ کے رسول علیہ السلاط والسلام سے اپنی بیگم سے زیادہ ہے بچوں سے زیادہ ہے والدین سے زیادہ ہے اس کا معیار کیا ہے یہ تب پتا چلتا ہے جب اللہ اللہ کا حکم اور بیگم کا حکم آپس میں ٹکراتے ہیں جب بیگم کو ایسا مطالبہ کرتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے اب اگر آپ ڈٹ جاتے ہیں مائز نہیں کرتے تو یقیناً آپ اپنے رب سے بیگم سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور اگر بیگم کی دو باتیں سن کر آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیگم سے محبت اللہ سے زیادہ ہے آپ کی بیگم اس کو کیا کہتے ہیں اردو جی ابروں پلکیں آپ آب کی بیگم یہاں سے بال لیتی ہے یہ بال لوچتی ہے یہ بال کٹاتی ہے اور یہ وہ جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ کی لامتے نازل ہوتی ہیں آپ نے بیگم کو حدیث سنائی بیگم کو روکا بیگم نے کہا آپ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں جس عورت کو دیکھو اس نے یہ کام کیا ہوا ہے عورت اور, اور مولوی صاحب کی بیگم نے بھی کیا ہوا ہے آپ کی بہن نے بھی کیا ہوا ہے آپ کی والدہ بھی یہ کام کرتی ہیں تو آپ خاموش ہو گئے آپ نے مائز کر لیا اور یہ آپ نے ثبوت دے دیا کہ آپ کو بیگم سے محبت اللہ سے کہیں زیادہ ہے اور اگر آپ کہتے ہیں بیگم سن لو کوئی بھی یہ کام کرے چاہے مولی صاحب کی بیگم کرے چاہے میری بہن کرے چاہے میری ماں کرے لیکن تم میری نگرانی میں ہے تجھے میں اجازت نہیں دوں گا میں رب کو ناراض نہیں کر سکتا یہاں سے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کو رب سے محبت بیگم سے زیادہ ہے آپ کی بیگم محرم کے بغیر سفر کرتی ہے لاہور سے کراچی جا رہی ہے کراچی سے لاہور جاتی ہے کبھی شادی کے موقع پہ کبھی بھائیوں سے ملنے کے لیے کبھی شاپنگ کے لیے کبھی سیر و سیاحت کے لیے اور کبھی سکول کے ٹیچرز کے ساتھ آپ نے حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلاط السلام فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ محرم کے بغیر عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے عورت سفر کر سکتی ہے یا محرم کے ساتھ یا ہام کے ساتھ بیگم کہنے لگی یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں میں پڑھی لکھی ہوں میں کون ہوں پڑھی لکھتی ہوں پڑھی لکھی ہوں جانتی ہوں کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے مجھے شعور ہے آپ خاموش ہو گئے یہاں پہ بھی آپ نے اللہ کی محبت کو بیگم کی محبت کے سامنے قربان کر دیا اللہ کی محبت کا نبی علیہ اللہت اسلام کی محبت کا تقاضا یہ تھا آپ بیگم سے کہتے کہ آپ پڑھی لکھی ہیں یا ان پڑھ ہیں نبی علیہ اللہت اسلام کا فرمان عام ہے ہر عورت کے لیے ہے جوان ہو یا بوڑھی ہو پڑھی لکھی ہو یا انپڑھ ہو خوبصورت ہو یا بدسورت ہو پردے میں ہو یا بغیر پردے کے ہو وہ خامن کے بغیر محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی میں تمہیں سفر کرنے کی اجازت نہیں دوں گا معاملہ تعلیم کا ہو پکنک کا ہو کوئی بھی ہو عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی اجازت نہیں ہے شہر کے اندر محرم کے بغیر ایک محلے سے دوسرے محلے میں جا سکتی ہے اپنے گھر سے اسکول میں جا سکتی ہے اپنے گھر سے کالج میں جا سکتی ہے اگر اسکول کا ماحول ٹھیک ہے کالج کا ماحول ٹھیک ہے لیکن ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرنا چاہے ماحول ٹھیک ہو چاہے ٹھیک نہ ہو عورت کو محرم اور خامون کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ نے داڑھی رکھی والد صاحب ناراض ہونے لگے اور آپ نے داڑھی منوا دی کہ والد صاحب نہیں مانتے یہاں پہ آپ نے بتا دیا کہ والد کی محبت نبی علیہ اسلاط و کی محبت سے بڑھ کر ہے اور ہونا کیا چاہیے کہ نبی علیہ السلاط و کی محبت ہر ایک سے بڑھ کر ہو آپ کہیں والد صاحب آپ کی عزت کرتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرنے کا حکم بھی مجھے میرے اللہ نے دیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اب جنہوں نے آپ سے محبت کرنے کا حکم دیا آپ کے احترام کا درس دیا ان کا حکم میں آپ کے کہنے پہ ٹھکرا دوں یہ ممکن نہیں ہے آپ کی خدمت کرتا رہوں گا ادب کے دائرے میں رہوں گا احترام باقی رہے گا لیکن حکم نبی علیہ اصلاح و کا چلے گا یہ داڑی میں نہیں منواؤں گا کیونکہ اس کے منوانے پہ رب ملاد ہوتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے تو میرے بھائیو وہ تین چیزیں جن کی وجہ سے ایمان کی لذت آپ محسوس کریں گے ایمان کی شیرینی حاصل ہوتی ہے ان میں سے پہلی یہ ہے کہ آپ کو اللہ اللہ کے رسول سے محبت ہر چیز سے چیز ہے برتر ہو زیادہ ہو بیگم سے محبت جرم نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے اولاد سے محبت جرم نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے حلال کمال اس سے محبت بری بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں زیل علی حب ال من النساء ول بلین ول من المقندرتی ملزہ الفدا ولخیل المسولا ول الام و الحرت الدنيا کے متا الحات دنیا و لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی ہے کن کی بیغمات کی اولاد کی سونے چاندی کی گوڑوں کی جانوروں کی کھیتی باڑی کی زمینوں کی محبت ڈال دی گئی ہے لیکن لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کا ساز و سامان ہے اور بہتر ٹھکانا اللہ کے پاس ہے تو یہ عید بتا رہی ہے کہ یہ محبت ہے اور میرے بھائیوں جرم نہیں ہے یہ محبت جرم تب بنے گی جب آپ اپنی والد کو اپنی بیگم کو اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو اپنی زمین کو اپنے کاروبار کو اللہ اللہ کے رسول علیہ اصلاط و کی ترجیح دیں گے फिर यह आ सामने आ जाएगी जिसमें अल्लाह तआला फरमाते हैं सूरह तौबा में कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व اخवानुकुम واजवादुकुम وعشيرतुकुम من الله ورسوله وجihad <وجهاد> في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامر ولله لا يهدي القوم الفاسقين کہ لوگوں کو بتا دیں کون کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے اللہ نبی علیہ اصلاح تو سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیں لوگوں سے کہہ دیں کہ لوگوں اگر تمہیں اپنے باپ سے اپنی ماں سے محبت ہے اپنے بیٹوں سے محبت ہے اپنے بھائیوں سے محبت ہے اپنے خاندان سے محبت ہے اپنے مال سے محبت ہے اپنے کاروبار سے محبت ہے اپنی رہیش کوٹی سے محبت ہے اور یہ محبت اللہ سے بڑھ کر ہے اللہ کے رسول علیہ السلاط وسلم سے زیادہ ہے جہاد سے زیادہ ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب والے کا والدین سے محبت اولاد سے محبت کاروبار سے محبت مال سے محبت ان چیزوں سے محبت اللہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے نبی علیہ اللہت اسلام سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے جب اللہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ اسلام کا معاملہ ہو تو انسان ان کے آدر کے سامنے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے چاہے وہ مال کی قربانی ہو کاروبار کی قربانی ہو رہائش کی قربانی ہو کوئی بھی چیز ہو کیا صحابہ کلام رضوان اللہ علیم اجمائین نے اللہ کی خاطر نبی علیہ السلاط اسلام کی محبت میں آپ عزیزوں کی قربانیاں زمینوں کی قربانیاں وطن کی قربانیاں نہیں دی مکہ چھوڑ کے مدینہ کیوں آتے تھے کیا مدینہ میں کوئی کاروبار تھا کیا مدینہ میں کوئی کاروبار تھا کیا مدینہ میں, کیا مدینہ میں ان کے لیے کوٹیاں بنی ہوئی تھیں جو ان کے انتظار کر رہی تھیں نہیں سب کو چھوڑ کے آئے اللہ کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں والدین کو چھوڑ دیا اولاد کو چھوڑ دیا برادری کو چھوڑ دیا گھر چھوڑ دیے زمینیں چھوڑ دی اور مدینہ میں آ بسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی خاطر اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ممالک کو چھوڑ کے باغ رہے ہیں کافر ممالک کی طرف کس لیے توحید کی خاطر جی اسلامی ماحول کو چھوڑ کے کفر کے ماحول میں اپنی اولاد کو لے کر جا رہی ہیں کون ذمہ دار ہوگا اگر آپ کی اولاد میں سے آپ کے پوتوں میں سے آپ کے پپوتوں میں سے کوئی کافر ہو گیا کون ذمہ دار ہوگا کوئی عیسائی بن گیا کون ذمہ دار ہوگا اگر آپ کی بیٹی نے آپ کی پوتی نے پرپوتی نے کسی سکھ سے شادی کر لی کون ذمہ دار ہوگا دین تو آپ سے اتقادہ کر رہا ہے کہ اللہ اللہ کے رسول علیہ سات و اسلام کی محبت میں دیگر مفادات کو قربان کر دیں اور آپ دیگر مفادات کی خاطر دین کو قربان کر رہے ہیں تو میرے بھائیو پہلی وہ چیز کیا ہے جس کی موجودگی میں آپ ایمان کی لذت کو محسوس کریں گے کیا ہے جی جی یاد کیجیے کیا ہے کہ اللہ اللہ کے اصول سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہو بڑھ کر ہو دوسرے نمبر پہ وہرا لا یو ہب ہو اللہ للہ کسی سے محبت ہو اور محبت کا معیار کیا ہو لا کس کے لیے اللہ کی خاطر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ خوبصورت ہے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ لطیفے سناتا ہے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی برادری میں سے ہے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی زبان بولتا ہے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا ہم وطن ہے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ مالدار ہے تاجر ہے نہیں محبت کا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ والا ہے آپ اس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ و بلاج سے دور ہے تو کے اوپر ہے آپ کسی محلے میں نئے لے گئے کسی ملک میں نئے لے گئے آپ کسی صبر میں ہیں ایک آدمی کے بارے میں پتا چلا کہ یہ سکو بدا سے دور ہے آپ اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے دائیں بائیں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کس لیے اللہ کے لیے میرے بھائی مجھے بھی سوچنا چاہیے آپ میں سے بھی ہر کوئی سوچے کیا آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جس سے تعلق صرف اللہ کے لیے ہو اس لیے تعلق ہو کہ وہ توحید پہ ہے اس لیے تعلق ہو کہ و بدعات سے دور ہے اس لیے تعلق ہو کہ لمادی ہے اس لیے تعلق ہو کہ لوگوں کو شرک سے روکتا ہے اس لیے تعلق ہو کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے اس لیے تعلق ہو کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ بداعت چھوڑ دو گیارہویں غلط ہے عید ملاد النبی علیہ السلاط و, و منانا شریعت سے ثابت نہیں ہے ان رسموں سے بچو دین کی طرف آؤ صحابہ کرام سے محبت کرو ایسے دروف دیتا ہے ایسی تقریریں کرتا ہے ایسی نصیحتیں کرتا ہے اس لیے آپ اس کے قریب ہو رہے ہیں اور یہ محبت جب اللہ کے لیے ہے تو اس کی خاطر کو مالی نہیں دینا پڑے گی ہو سکتا ہے وہ آدمی آپ کا ہم مزاج نہ ہو اس کی طبیعت غصے والی ہو تو کیا پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے اگر محبت ہے اللہ کے لیے سواب اللہ سے لینا ہے پھر بھی آپ اس سے تعلقات رکھیں گے ہو سکتا ہے کبھی آپ کو چھوٹی موٹی تکلیف پہنچا دے تو وہیں پہ تعلقات ختم ہو جائیں گے اگر ذاتی مفادات کے لیے ہیں تو ختم ہو جانے چاہیے اور اگر اللہ کے لیے ہیں اللہ سے جب سباب دینا چاہتے ہیں تو پھر یہ تعلقات قائم رہیں گے کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہیں آپ اس سے اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں آپ اس کو اچھے مشورے دیتے ہیں آپ اس سے تعاون کرتے ہیں جب کبھی مشکل میں پھنس جائے آپ اس کی مدد کرتے ہیں بیمار ہو جائے آپ اس کی یادت کرتے ہیں فوت ہو جائے اس کے جنازے میں آپ شریک ہوتے ہیں اسے چھینک آئے وہ الحمد للہ کہ آپ آگے سے یہ رخم اللہ کہتے ہیں اسے دعائیں دیتے ہیں آپ کبھی اس کو کھانا کھلانے کے لیے ڈال لا رہے ہیں اور آپ نے کھانا کھلا دیا اسے پانچ بار دس بار وہ آگے سے کھانا کھلانے کا نام ہی نہیں لیتا اب جی اب محبت ختم ہو جانی چاہیے نا وہ کھانا کھلاتے ہیں نہیں آگے سے آپ نے دس بار کھلا دیا ہے اب کیوں جی صاحب آپ تعلقات رہیں گے محبت رہے گی کہ ختم ہو گئی اگر اللہ کے لیے ہے تو محبت ختم نہیں ہوگی آپ پھر بھی کلاتے رہیں گے اور اگر ہے بدلہ لینے کے لیے ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو ذاتی مفادات کے لیے ہے پھر یہ محبت ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ واقعی آپ نے دس بار کھانا کھلایا اس نے ایک بار بھی نہیں کھلایا نہیں میرے بھائی آپ کو اس سے محبت ہے اللہ کے لیے ادرو و آپ اللہ سے لینا اس سے نہیں لینا کبھی اس نے قرض مانگ لیا اور آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ نے دے دیا کس کے لیے اللہ کے لیے یہ دوسری حسرت ہے یہ دوسری خوبی ہے اس آدمی کی جو ایمان کی لذت محسوس کرنا چاہتا ہے جو صحیح مانوں میں مومن بننا چاہتا ہے اور بخاری چیز میں حدیث آتی ہے کہ سات طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اس وقت جگہ دے گا جب روز قیامت اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا جب لوگ سورج کی گرمی میں جڑ رہے ہوں گے جب سورج سوا لینے پہ ہوگا تب سات طرح کے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ نیت فرمائیں گے جب ان سات لوگوں کا آپ نے ذکر کیا فرمایا ان میں سے دو آدمی وہ ہیں تحابا با اللہ جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کس لیے اللہ کے لیے اجتماعی و تفرق علیہ جب ہم جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں جب الگ ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت میں الگ ہوتے ہیں اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا بڑی عظیم خوبی ہے تو پہلی خوبی تھی کہ اللہ اللہ کے رسول سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اللہ کی وجہ سے کسی انسان سے محبت ہے کسی بندے سے محبت ہے تیسرے نمبر پہ فرمایا تیسری خوبی وہ این یک رہا این آؤ دفل کفری کما یک رہ دفا فل <الْنَار> کیا ہم میں سے میرے بھائیوں کو آدمی یہ پسند کرے گا کہ اسے آگ میں پھینکا جائے جی دنیا میں یا آخرت میں کوئی پسند کرے گا کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے کبھی بھی آپ پسند کبھی بھی آپ یہ پسند ہے اگر اس کے بدلے میں آپ کو معاوضہ دیا جائے جی مواوضہ دیں گے بس آپ کو آگ میں پھینک دینا ہے آپ مواوضہ پہلے لے لیں جو لینا ہے ہاں جی مان لیں گے جی نہیں مان لیں گے کیونکہ آگ میں پھینکا جانا اسے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کیونکہ یہ جسم جل جائے گا روح نکل جائے گی زندگی ختم ہو جائے گی آپ کوئلہ بن جائیں گے اس لیے یہ سزا کوئی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلاط وسلام تیسری خوبی مومن میں یہ ہونی چاہیے کہ اسے کفر سے ایسے ہی نفرت ہو جیسے اسے اس بات سے نفرت ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے ہندو بننے کے لیے کبھی بھی تیار کبھی بھی تیار نہ ہو اس کی جو بھی قیمت دی جائے جو بھی پیشکش آئے جتنی بھی سہولتیں ملتی ہوں عیسائی بننے کے لیے تیار نہ ہو یہودی بننے کے لیے تیار نہ ہو قادیانی بننے کے لیے تیار نہ ہو دہریہ بننے کے لیے تیار نہ ہو کفر سے نفرت ہے شدید نفرت اس موضوع پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسے جو بھی معاوضہ دیا جائے جو بھی منصب مل جائے جو بھی عہدہ دیا جائے جو بھی لڑکی شادی میں دی جائے کفر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس سے کوئی کہے کہ اتنے پیسے لے لو شیخ ابدل کر دلانی رحمہ اللہ کے نام پہ ایک بخر عازیبہ کر دو کہے نہیں اسے ڈبل بھی پیسے دے دو یہ کفر والا کام نہیں کروں گا بکرا جب بھی ذبح کروں گا اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا کل ان سلا و رسو کی وہ محتنعالمی میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب کچھ اللہ کے لیے اس سے کوئی کہے کہ فلان قبر کا سات بار طواف کر دو تمہارا گھر نہیں ہے تمہیں گھر دے دیں گے کہیں نہیں بالکل نہیں یہ تو برداشت کر لوں گا کہ پوری زندگی بے گھر رہو لیکن کسی قبر کا سماف کروں کبھی بھی یہ کفر والا کام نہیں کروں گا اس سے کوئی کہے کہ تم یہ منت مانو کہ اگر مجھے بیٹا مل گیا تو فلاں قبر پہ پیدل جاؤں گا جوتا پہنے بغیر جاؤں گا وہ کہے بیٹا ملے نہ ملے بغیر بیٹے کے مر جانا برداشت کر لوں گا لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے لیے منت مان نظر مان یہ کبھی بھی کفر کا کام نہیں کروں گا اس سے کوئی کہے کہ تم بغیر ملازمت کے پھر رہے ہو بڑی کوششیں تم نے کر لی ہیں فلاں سوچنا بزرگ کو پکارو تمہیں یہ نوکری مل جائے گی وہ کہے گا ایسی نوکریاں میں اپنے جوتے کی نوک میں رکھتا ہوں لیکن میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں تھراؤں گا ایمان اتنا مضبوط ہو دین اتنا مضبوط ہو کسی شکل میں بھی کفر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو لیکن افسوس ہوتا ہے جب نیوز پیپر میں ہم یہ خبریں پڑھتے ہیں کہ اتنے لوگ دولت کی خاطر نیشنلٹی کی خاطر عیسائی ہو گئے اتر قادیانی ہو گئے یہ کیا ایمان ہے یہ کون سا دین ہے امام ابن ماجا رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے کون سے صحابی کی حدیث ہے جی حاجی صاحب سے پوچھیں ہاں جی کس صحابی کی حدیث ہے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی پوچھیں جی ان کی حدیث ہے ان کو بتائیں ابو دردار رضی اللہ کی حدیث ہے اور امام بادر روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام نے مجھے وسیعت کی تھی وسیعت کرنے والے کون ہیں اور کس کو وسیعت کر رہے ہیں تو عجی صاحب کس کو کر رہے ہیں ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا وسیعت ہے فرمایا لا تشرک بلا شی وہ ان کو تیرتا وہ ابو دردا اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا چاہے تجھے جلا دیا جائے چاہے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یہ برداشت کر لینا کہ جسم کے ٹکڑے ہو جائیں یہ برداشت کر لینا کہ تمہیں آگ میں پھینک دیا جائے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا جناب ابراہیم علیہ السلاطلام نے جب توحید کی دعوت بیان کی جب شرک سے روکا تو نمرود نے آگ میں پھینکنے کا اعلان کر دیا کیا ابراہیم علیہ السلاطلام نے نرمی دکھائی توحید کے معاملے میں نرمی دکھائی کفر و شرک شرک پہ کمپرومائز کرنا برداشت کیا بالکل نہیں کہا آگ میں ڈالا جانا مجھے پسند ہے لیکن رب کی توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کروں گا وہ الگ بات ہے کہ اللہ का کا فضل ہوا اور وہ آگ ان کے हो کیا ہو گئی لیکن کیا ان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی جی نبی سے یار غیب کی بات پہلے معلوم ہو گئی تھی اگر ہم یہ کہیں کہ وہ یہ غیب کی بات پہلے سے جانتے تھے کہ جس آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے یہ آپ کے لیے ٹھنڈی ہے ٹھنڈک ثابت ہوگی آپ کو نہیں جڑائے گی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا قربانی ہوئی پہلے سے ہی معلوم ہے قربانی تب بنتی ہے جب آپ عقیدہ قرآن کے مطابق ہو کہ عالم الغیب الغب اللہ کی ذات ہے اور ابراہیم علیہ السلام یہ سمتے تھے یہ آگ مجھے جلا سکتی ہے پھر بھی انہوں نے کہا کہ آگ میں ڈالا جانا قبول کر لوں گا تو ہیٹ پہ کمپرومائز نہیں کروں گا اور پھر دعائیں کرتے رہے حسم اللہ علیہ وکیل کا وظیفہ پڑھتے رہے یہ ورد کرتے رہے اور پھر اللہ کی مہربانی ہوئی کہ آگ نے ان کو جلایا نہیں بچ گئے تو ابراہیم علیہ السلاط السلام نے کفر قبول نہیں کیا شر قبول نہیں کیا آگ میں ڈالا جانا قبول کر لیا صحابہ کلام جب مکہ میں مسلمان ہو رہے تھے انہیں بہت تنگ کیا گیا بڑی مشکلات سے سامنا کرنا پڑا بڑی عزیتیں دی گئیں بڑی سزائیں دی گئیں لیکن ڈٹے رہے ایک دفعہ کچھ صحابہ کلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلاط والسلام آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کی مدد نازل ہو نبی علیہ اصلاح اسلام نے فرمایا تم ابھی سے بورا گئے ہو تم ابھی سے پریشان ہو گئے ہو تم سے پہلی تو میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا یہ حال ہوا توحید کی وجہ سے اللہ کے دین کی وجہ سے کہ اس کو کھڑا کیا گیا اور آرا اس کے سر کی مانگ پہ رکھ دیا گیا اس کے جسم کے دو حصے کر دیے گئے لیکن اس نے دین کے اوپر کمپرومائز کرنا قبول نہیں کیا فرمایا تم سے پہلی قوموں میں ایسے لوگ بھی گزرے جن کو توہین تو چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا دین چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا ایمان ترک کرنے پہ مجبور کیا گیا اور جب انہوں نے ایمان چھوڑنا پسند نہیں کیا ایمان پہ ڈٹے رہنے کا اعلان کیا توحید پہ ڈٹے رہنے کا اعلان کیا شریعت پہ ایمان پہ ثابت قدم رہے تو لوہے کی کنگیاں لے کر ان کے جسم کے گوش اور ہڈیوں کو الگ کر دیا گیا لیکن انہوں نے مر جانا قبول کر لیا توحید کو نہیں چھوڑا ایمان کو نہیں چھوڑا اسلام کو نہیں چھوڑا میرے بھائیو یہ ہے دین دین کی وجہ سے ازمائشیں آ سکتی ہیں دین کی وجہ سے کئی قربانیاں دینا پڑتی ہیں جناب خباب ابن جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے پہل مکہ میں مسلمان ہونے والے سات لوگ تھے نبی علیہ السلاط و اور آپ کافروں سے محفوظ رہے اپنے چچا ابو طالب کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ بھی کافروں سے محفوظ رہے اپنے قبیلے کی وجہ سے اور یہ دو ہو گیا باقی کتنے رہ گئے پانچ ان میں ایک امار تھے رضی اللہ عنہ ایک ان کی والدہ تھی سمیہ اور ایک سہیب تھے ایک بلال تھے ایک مقداد تھے ان پانچوں کو خوب تکلیفیں دی گئیں خوب صلاحیں دی گئیں خوب تنگ کیا گیا حتیہ کہ ایک وقت آیا ان کو لوہے کی زیلیں پہنا دی گئی اور پھر ان کو مکہ کے گلیوں میں مکہ کے پتھیلے راستوں میں گسیٹا گیا اور جناب بلال کا معاملہ تو یہاں تک پہنچا کہ انہیں بچوں کے حوالے کر دیا گیا کہ جو اس کے ساتھ کر سکتے ہو کرو بچے انہیں تنگ کرتے تکلیفیں دیتے سزائیں دیتے عذاب دیتے اور ان کے منہ سے ایک ہی کلمہ نکلتا احد احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے تو میرے بھائیو آپ ہو سکتا ہے توحید پہ ہوں اپنے محلے میں تڑھا ہوں آپ ہو سکتا ہے توحید کے اوپر ہوں اپنے خاندان میں تڑاہ ہوں آپ ہو سکتا ہے توحید میں ہوں اپنے گھر میں تڑھا ہوں پریشان نہیں ہونا ان لوگوں کو اپنے سامنے رکھیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں اور آج کی حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں جس میں فرما رہے ہیں نبی علیہ السلاط الام کہ جس آدمی میں تین طرح کی خوبیاں ہوں گی وہ صحیح مانوں میں ایمان کی لذت کو حاصل کرے گا ایمان کی شریری کو حاصل کرے گا فرمایا پہلے نمبر پہ یہ کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاط اسلام سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو دوسرے نمبر پہ کئی لوگوں سے محبت تو صرف اللہ کی خاطر کوئی اور مقصد نہ ہو کوئی دنیا مفاد نہ ہو اور تیسرے نمبر پہ کفر سے اتنی نفرت ہو کہ وہ یہ تو برداشت کر لے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے لیکن کفر کو کبھی بھی قبول نہ کرے کفر کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہ ہو اللہ کے باب طور سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سے بنائے اللہ اتبار و تعالی ہمیں یہ تینوں خوبیاں اپنے میں پیدا کرنے کی توفیق نہ چنمائے اللہ تعالی ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھے جب موت آئے ایمان پہ آئے اسلام پہ آئے توحید پہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمانوں سے صرف اپنی نظا کی خاطر محبت کرنے کی توفیق نیت فرمائے اللہ کرے کہ ہماری محبت نبی علیہ السلاط و سے اتنی زیادہ ہو کہ آپ کی محبت میں ہم دوسروں کو قربان کرنے والے بنیں اور ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کی محبت کو دوسروں کی خاطر قربان کر دیں وہ